الحمد اللہ الحمد اللہ وقفاء اللہ کی نماز کو کیا جلدی پڑھا جائے گا یا موقع کر کے پڑھا جائے گا بات چل رہی تھی اس کی اور اس پر ایک طرف آئلاس مالکیا اور شفاف وغیرہ تو کہ تاجيل عصر کے قائل ہیں جبکہ احناف اور سفیان نسوری رحمہ اللہ وغیرہ یہ حضرات تاخیر عصر کے قائل ہیں۔ تو متأخرین یعنی کہ احناف وغیرہ کے دلائل چل رہے ہیں جن میں سے دو دلائل آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ جو دراللت کرتی ہیں وہ احادیث اور وہ روایات تاخیر العصر پر کہ عصر کو مؤخر کر کے پڑھنا کیا ہے مستحب ہے۔ دلیل نمبر 3 عن انس مالکن رضی اللہ تعالی عنہ ما على کہ سے ہے ایسی روایت کے جو اس بات پر دراغت کرتی ہے کہ کی نماز کو مخر کر کے پڑھنا کیا ہے مستحب ہے وہ بھی یہی کہ اس, اس روایت کے اندر بھی یہی آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا سال میں کہ وہ شمس وطن کے سورج کیا تھا بالکل سفید یعنی ابھی اس میں اسکرار زردی نہیں آئی تھی اور ابھی تک کیا تھا محلہ بالکل بلند تھا غروب نہیں ہوا تھا تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مسل اول اور مس ثانی کے لیے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے اس لیے کہ عام طور پر تو اس میں یقینی طور پر تو اس میں سورج صاف ہی ہوتا ہے اس کے لیے پیغاب کی صفت لانے کے لیے محلہ یا مرتفعاتن کے الفاظ لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ جب تاخیر کو بیان کرنا ہو لیکن تاخیر میں سے استقرار کا استثناء کرنا ہو تو ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں تو اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اثر کی نماز کو اپنے نے مؤخر کر کے پڑھا دیکھیے ذرا و بهما حدثنا انسار بن حرب النسماعي البصري قال حدثنا ابو داؤد الطيالسي قال حدثنا شعبہ منصور عن ربعی عن الابیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول آپ اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم صلاة صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے کی نماز سوروج کیا بالکل سفید محل محل بہ مرتفیات آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے حاشی کے اندر بھی یعنی بلند ہونا کہ ابھی تک سورج کیا تھا بلند تھا غروب نہیں ہوا تھا گزشتہ سبق کو میں نے آپ کے ان دو قیدوں کے فائدے بتائے تھے کہ تک غروب نہیں ہوا تھا تو محل تو بعض نے محلہ قطن کا معنیٰ جن کا آخری کنارہ بھی کیا ہے کہ جن کا آخری کنارے پر تھا محلقہ حلقہ معنی کنارہ کنارے کے اوپر سورج تھا یعنی آخری میں قد فقت اخبار رحم اللہ سے روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے پھر وہ وقت ایسا ہوتا تھا استحباب والا جس میں آپ نماز پڑھتے تھے کہ اس کے بعد چلنے والا قبیض الخلیفہ تک یا دیگر روایات میں جو جو اماکن جو جو جگہیں بتائی گئیں تو وہاں تک مسافر سفر کرتا تھا تو ابھی تک کیا ہوتا تھا یعنی غروب کا کتنا وقت ہوتا تھا تو یہی کہہ رہے تم یقین اور بین الوقت الگی پھر وہ وقت کے جس میں محفل کی نماز پڑھی جاتی تھی اس وقت کے درمیان وہ بینغروبہ اور غروب سورج کے غروب ہونے کے وقت کے درمیان اتنا وقت ہوتا تھا کہ مقدار خلیفہ کے آدمی چلتا مقامات کے نام لیے گئے ہیں تو یہ دلیل کی احناف کی تیسری دلیل جو آپ کے سامنے گزری میں کو بتایا تھا کہ سات دلیلیں اور آٹھنے آٹھنے دلیل ہم آپ کو خارجی طور پر دیں گے بیچ میں کچھ اشکال بھی ہیں وقت روبی آن مالک یہ ہے دلیل نمبر چار احناف کی. حضرت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز کو ان دو نمازوں کے درمیان پڑا کرتے تھے کمہات تمہاری ان دو نمازوں کے درمیان تو کیا مطلب اس کے دو احتمال ہیں کہ تمہاری ان دو نمازوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے اب اس اس عبارت کے ان الفاظ کے دو مطلب ہیں کہ کون سی دو نمازوں کے درمیان ایک احتمال تو یہ ہے کہ اثر اور مغرب زہر اور مغرب ظہر کی نماز کے درمیان اور مغرب کی نماز کے درمیانی وقت میں آپ صلی اللہ عصر کی نماز کا پڑھا کرتے تھے ایک احتمال تو یہ ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ تم جو اثر کی نماز کو دو وقتوں میں پڑھتے ہو کبھی تعجیل یعنی جلدی کر کے اور کبھی تاخیر موخر کر کے جو تم پڑھتے ہو ان تمہاری دو نمازوں کے درمیانی وقت میں یعنی نہ ہی تو آپ سلم بہت جلدی پڑھتے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ موخر کر کے بلکہ جس طرح اثر کی تماز کو تم دو طریقوں سے پڑھتے ہو تاجیلن اور تاخیرن تو ان دونوں وقتوں کے درمیان درمیان میں تو اس لیے اس عبارت کا مطلب آپ کو پہلے آنا چاہیے یا تو ہاتھ ہاتعئین سے مراد ظہر اور مغرب ہیں یا یہ کہ اثر ہی ہے لیکن اثر کے دو وقت مرادیں تاجیل اور تاخیر اب اس سے جو امام تحاویر استدلال کرتے ہیں وہ اس طور پر کہ اگر پہلے قول کے مطابق لے لیں تمہار ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان درمیان تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو مخر کر کے پڑھا کرتے تھے تنسب نے مالک کی روایت کے مطابق اس لیے کہ اگر جلدی پڑھا کرتے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھینسب نے مالک کو کہا بے نہ ہاتئی بی بے نہ صلاحی صرف یہ کہہ دیتے کہ بعد ظہر یہ ظہر کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا تو آپ اثر پڑھ لیتے پھر مغرب کے کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی تو عصر ظہر اور مغرب دو نمازوں کا تذکرہ ہی اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے عصر کو مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے ٹھیک ہے کہ نہیں اور جہاں تک رہی بات اس کی کہ جس میں دوسرا جو احتمال ہے کہ عصر کی نماز کو جلدی کر کے پڑھنا اور مخر کر کے پھر اس صورت میں تاخیر سے وہ تاخیر مکرو ہوگی کہ اس سے پہلے پہلے لیکن تاجر سے تھوڑا سا مخر کر کے تو یہ روایت کی دلالت کرتی ہے کہ عصر کی نماز کو موخر کر کے پڑھنا مستحب ہے دیکھیے ذرا حضرت انس سے نمازوں کے اوقات پوچھے گئے کہ نمازوں کے اوقات کیا کیا ہیں تو انہوں نے بخیر نمازوں کے اوقات بتانے کے بعد جب عصر کا وقت آیا تو کا وقت بتانے کے لیے کیا فرمایا کا فقلا حضرتنس نے بکی نمازوں کے اوقات بتانے کے ساتھ ساتھ جب عصر کی نماز کا وقت بتانے کا وقت آیا تو فرمائے لگے کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کم ہاتھ کیا افسلی عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے تمہاری ان دو نمازوں کے درمیانی وقت میں ماں بہ ن سلا کم ہاتھ ان دو نمازوں کے درمیان خبر کا محکمل اب امام کہاوی الحمد اللہ روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے دونوں استعمال ذکر کرتے ہیں پس اس میں ایک احتمال تو یہ ہے نکرا نکرہ معنی ایک احتمال آپ کے کتاب میں شاید اشارہ بھی دیا ہوگا اوپر میرے پاس جو کتاب کو نسخہ مجھے اس میں نمبر ایک لکھا بھی ہوا ہے ایک احتمال تو یہ ہے کہیں اکون آراد اجی قولی فیما بین صلاتیکم حاتین اس قول سے کیا مراد ہو مابین صلات زبری و صلات المغرب زہر اور مغرب کی نماز کا درمیانی وقت مراد لیا ہو فضالکہ درین اللہ تاخیر اللہ سے بس یہ دلیل بن جائے گا خود بخود اثر کی تاخیر پر کیسے دلیل بنے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اثر تاجیلن ہوتی تو پھر مابئی نہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی پھر تو صرف اتنا کہہ دیتے حضرت نصب بن مالک کے بادر سلم کیا کرتے تھے اثر کی نماز کو پڑھتے تھے بعد بادشر زہر. زہر کی نماز کے وقت کے بعد جیسے ہی زہر کا وقت ختم تو آپ اثر پڑھ لیتے حالانکہ کیا فرمایا ما ہی تو اسی سے یہ پتا چل رہا ہے کہ نہیں پڑھا کو مؤخر کر کے پڑھا ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں احتمال ما و اختمل دوسرا کہ دوسرا اہتمال یہ ہے کہ تمہارا اثر کو جلدی کر کے پڑھنا و تاخیر اور اثر کی نماز میں تاخیر کر کے پڑھنا فضا لکھا درین تاخیر یہ بھی ایسے ہی کیا ہے تاخیر پر دلیل ہے تاخیر شدید البتہ تاخیر شدید جو ہے وہ نہیں ہے جس کو مکروب کہتے ہیں بالکل آخری وقت میں جا کر اتنا موخر کر دینا کہ سورج کیا ہو جائے سورج میں شوس میں اس آ جائے پنم حکمل کا کے کہتے ہیں ان کی جو روایت گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصل کی نماز اتنا پڑھتے تھے کہ وَشَمْصُ اُن کہ سورج کیا ہوتا تھا بے بالکل صاف محل جن کے کنارے پر یا یہ کہ بلند ہوتا تھا دلّا على قد کان تو احتمال اس حدیث اس حدیث یہ حدیث بھی اسی پرجازت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی نماز کو وخر کر کے پڑھا کرتے تھے یہ چار دلیلیں آپ کے سامنے احناف کی آ چکی ہیں اور اس کے بعد آپ تسلسل کے ساتھ تین اشکال اور ان کے جوابات ہیں اور اس کے بعد مزید پھر دلائل آپ کے کے رہیں گے چار دلائل کے بعد سوال, يُؤخرُ فِي ذَلِكَ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس سے یہ استدلال کرنا تاخیر الاثر پر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے یعنی عصر کی نماز کو مخر کر کے پڑھنا اور اس پر استدلال کرنا حضرت انس کی روایت سے کیسے ہو سکتا ہے جب کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اس طرح کہ ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز جیسے وقت ختم ہوا تو اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اثر کی نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے حصر کی نماز میں اتنی جلدی کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو روایت سنائی اس کے بعد کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے خود کہ آپ فرما رہے تھے کہ تل کا سلاۃ المنافقین وہ منافقین کی نماز ہے کہ جس میں ایک آدمی بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے ضرورت پڑ جائے سورج میں زردی آ جائے اور وہ وقت وہ بالا ہو جائے کہ جس وقت کیا ہے شیطان اپنے یعنی سورج دو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے اور اس وقت وہ شخص اٹھے اور کیا ہے مرغی کی طرح ٹھونگ مارے جیسے کہ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے لا یز غروف اللہ حفیح اور اس نماز میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے مگر یہ کہ بہت کم تو آپ نے اس نماز کو یعنی موخر کر کے نماز کو آپ نے کیا کہا کہ یہ منافقین کی نماز ہے جس میں تاخیر ہے ابھی صرف آپ اس حدیث کو سائل کے انداز میں سمجھیں اشکال کرنے والا معترض یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت انس تو تاخیر کو کیا فرما رہے ہیں اصر کی نماز میں تاخیر کو منافقین کی نماز کہہ رہے ہیں تو آپ اس حدیث سے کیسے استقلال کر سکتے حضرت انس کی روایت سے تاج... تاخیر الاصر پر جبکہ تاخیر اثر... پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو منافقین کی نماز ہے تو آپ حضرت انس کی ہی روایت سے کیسے استدلال کر کے کہ سکتے ہیں کہ بھئی تاخیر مستحب ہے یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تاخیر کی دو صورتیں ایک تاخیر مستحب اور ایک تاخیر مکرو ہے اور صاف صلاحطن حدیث بتلا رہی ہے کہ جس میں خود حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وجہ بھی بتا دی کہ ایک شخص بیٹھا رہے یہاں تک کہ جب سورج مزدی آ جائے اس کے بعد اٹھ کر کیا کریں؟ نماز پڑھے تو یہ تو سب کے نزدیک ہمارے نزدیک بھی کیا ہے یہ تاخیر مکرور ہے ہم نے جو تاخیر کہا ہے وہ تاخیر وہ والی ہے کہ جو اسفرار شم سے پہلے پہلے ہو ہمارے ہاں یہ ہے وہ تاخیر مستحب ہے کہ اسفرار شم سے اتنا پہلے نماز پڑھی جائے کہ جس میں انسان اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکے چار رکاتے اور اس میں اطمینان کے ساتھ وکرات کر سکے اور بس تمام معاملات اور اس کے بعد بھی فرار شمس تک اتنا وقت باقی ہو کہ اگر کہیں نماز کے اندر کسی وجہ سے فساد آ جائے اور اس نماز کو دوبارہ بھی پڑھنا پڑے تو اس کے لیے بالکل صحیح کامل وقت موجود ہو اتنا حد تک करने کرنے کو ہم مستحب کہتے ہیں رہی بات اس کی کہ اس فرار شمس ہو جائے یا اس طرح کے نماز کے دوران دوران اس شمس ہو جائے کہ نماز پڑھنے کے بعد اتنا وقت باقی نہ رہے کہ اگر نماز کو لوٹانا پڑھے تو لوٹائی نہ جا سکے کہ اس رشمس ہو جائے یہ وقت ہمارے نزدیک بھی مکرو ہے اس طرح کی تاخیر ہمارے ہاں بھی مکرو ہے لہٰذا جس کو منع کیا ہے اور جس جس پر تنبید ذکر کی ہے اور جس کو منافقین کی نماز کہا ہے وہ وہ نماز ہے کہ جس کو اتنا مخر کر کے پڑھا جائے کہ جس میں سورج میں زردی آ جائے کہی کہ بات تاخیر استحباب کے جس جس حد تک موخر کر کے پڑھنا مستحب ہے وہ اس فرار شم سے اتنا پہلے ہے کہ جس میں کامل نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کر لینے کے بعد بھی اتنا وقت بچ جائے کہ دوبارہ بھی چار رقطے ترقی پڑھی جا سکیں جس روایت سے لال کیا ہے اس میں صرف اور صرف کیا ہے تاخیر مکرو کا ذکر ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں لہٰذا آپ کے اعتراض کا فائدہ بھی نہیں دیکھیے میں ان حضرت انس کے پاس گیا زہر کی نماز کے بعد فقام کھڑے ہوئے حضرت انس ابن مالک جبر کی نماز سے فارغ ہوئے کرنا تاجیلا سلا ہم نے تذکرہ کیا ان کے سامنے اثر کی نماز کی جلدی پڑھنے کا کیا آپ نے اتنی جلدی پڑھ لی نماز اوزکرہ یا اوزکرا زکرنا ہم نے خود تذکرہ کیا یا خود انہیں اس بات کا تذکرہ کیا فقاء رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حضرت انس نے جواباً کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا قولو کیا فرما رہے تھے تل کا سلاۃ المنافقین وہ نماز منافقین کی نماز ہے آپ نے تین مرتبہ ایک ایک لوگوں میں سے بیٹھا رہے حتی و یہاں تک کہ جب سورج کیا ہو جائے زردی مائل ہو جائے اس میں زردی آ جائے وکانت بین کارنگ شیتان اور وہ سورج ہو جائے شیطان کے دو سنگوں میں آپ پڑھ چکے ہیں بار حافقہ کی کتابوں میں کے کتب کے اندر کہ ایک طلوع کے وقت این طلوع میں اور این غروب میں کیا ہوتا ہے کہ سورج کے سامنے یعنی شیطان آ جاتا ہے اور اس وقت یعنی جو سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں اور وہ گویا کہ شیطان کی ہی پوجا کرتے ہیں تو اس وقت عبادات سے منع فرمایا گیا ہے اسی لیے کہ این طلوع اور این غروب اس کے ساتھ ساتھ زوال پکانا بے نکارا نہ یہ شیتان اور وہ سورج اس وقت کیا جاتا شیطان کے دو سیگوں کے بیچ آ جاتا ہے اس وقت وہ آدمی ہوگے مارے نقر کہتے ہیں جب یہ جو کرتے ہیں اس کو مرغی یا مرغا کیا کرتے ہیں یعنی جب دانا چگتے ہیں تو وہ اپنی چونچ مارنا زمین پر کس دانا چگنے کے لیے تم اس سے یعنی اس طرح ذکر کیا کہ جلدی جلدی وہ نماز پڑھتا ہے کیونکہ اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب تو سرج غروب ہونے والا ہے پھر جلدی جلدی کیا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے جب پہلے سے وہ بیٹھا ہوا ہے لا یزر اللہ حفیع اللہ خرین ان چار رفتن اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا سا تو اس کو کیا کہا منافقین کی نماز کہا یہ سوال تھا کہ آپ اس سے کیسے استقبال کر سکتے حضرت کو خود تاخیر کو کیا کر رہے ہیں منع کر رہے ہیں منافقین کی نماز کہہ رہے ہیں تو آپ حضرتنس کی روایت سے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاخیر مصحب کی سے جواب ذکر کر رہے ہیں سوال کا قال قائل سوال تھا اور سے یہاں سے جواب ہے کہ آپ کو جواب یہ ہے کہ کی دو صورتیں ایک ایک کیا ہے مقروف کی نہیں تاخیر کی دو صورتیں ایک تاخیر مکروح اور ایک تاخیر ہے قطب رضی اللہ تعالیٰ حضرتنس نے خود اس حدیش میں بیان کر دی فیحد اللہ جی تاخیر المکر تاخیر مکروح کا کما ہوا کہ وہ کیا ہے تاخیر اللہ اربہ اللہ حفیح اللہ کلیلہ کہتے ہیں کہ وہ تاخیر جو تاخیر مکرو ہے وہ کون سی ہے اللہ کہ جس کے بعد ممکن نہ ہو کہ نماز پڑی جائے اللہ اربان مگر صرف اور صرف وہی چار رقطیں پڑی جا سکتی اس کے بعد نہ پڑی جا سکتی ہوں لافی نفی اللہ کلیلہ اور ان چار رقطوں میں ذکر نہ کیا جاتا اللہ کا مگر یہ کہ تھوڑا سا مطلب تصویحات بھی بہت صرف فرض فرائض کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے اور خراب بھی اتنی ہی یہ تو اس بات اس, اس مکرو کو بیان کیا فاما سلاۃ متمکن اور رہی بات اس نماز کی کہ جس کو پڑھا جاتا متمکنن اطمینان کے ساتھ فَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَلَى فِيهَا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تغیر سورج میں تغیر سے پہلے پہلے فلح صدال <شَيْن> تو اس میں وہ کراہک نہیں ہے جو پہی میں ہے پہلی میں جو کراہت ہے کہ جس کو جلدی جس کے بعد پڑھنا ممکن نہ ہو مگر صرف چار رقطے پڑھنی ممکن ہو اور وہ چار بھی ایسی جن میں ذکر بہت کم کیا جاتا ہو تو اس میں تو کراہت ہے لیکن ایسی نماز کے جس کو چاروں رقطوں کو اطمینان کے سر پڑھا جاتا ہو اور اس میں اللہ کا ذکر بھی اطمینان سے کیا جاتا ہو تو اس میں وہ ولی کراہت نہیں ہے جو پہلے والی میں ہے ول اولا بنا کہتے ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا ہم کیا کریں اب ان روایات میں فی ان تمام روایات میں لمبا جات حاض آ جب یہ تذکرہ آ چکا کہ ملا ہے کہ ہم ان روایات کو محمول کریں اور اور ان کی ایسی وجوہ نکالیں ایسی صورتیں نکالیں اتفاق جو کیا ہوں اتفاقی ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہم روایات کے درمیان میں تعارض لے آئیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم روایات کے اندر ایسی تطبی بیان کریں کہ جو تمام کی تمام روایات پر صادق کاج ہے اور تمام روایتوں سے پر استدلال ہو سکے الخلاف تضاد نہ خلاف اور پر تو اب ہم کیا کہتے ہیں فنا جال الطاخر المکر اب دونوں طرح کی روایات آ ایک میں تو تاخیر کو گویا مکرو کہہ دیا اور منافقین کی نماز کہہ دیا دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے آپ تیسری درائل پڑھ کے آ چکے ہیں اب ہم کیا کریں فنز المکر کہتے ہیں کہ ہم تاخیر کو تاخیر کیا کریں گے کہ جو بیان کیا ہے اعلیٰ نے حضرت انس سے کیونکہ یہ روایت ہے یہ کس کی ہے اللہ مالک عبد الرحمان تو یہ آلہ نے جو بیان کی حضرت انس سے اس تاخیر کو ہم کس پر محمول کریں گے کراہت پر اور دوسری المطحبافی ابو اور شاگرد ہیں انہوں نے جو روایت نقل کی تھی حضرت انس سے اس والے وقت کو ہم کیا پر قرار دے دیں گے مستحب وقت القت المحبا اور ہم مستحب وقت بنا دیں گے یا قرار دے دیں گے اس وقت سے کہ جو وہ وقت کے جس کو بیان کیا ابو البیز نے حضرت انس سے ابو مسعود ابو مسعود کی روایت بھی جو اسی باب کے اندر گزری ہے وہ بھی اسی کی تعید کرتی ہے اسی روایت کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اثر کو مخر کر کے پڑھنا کیا ہے مستحب ہے یہ سوال اور اس کا جواب تھا ایک اشکال اس کا جواب آپ کے سامنے آ چکا دوسرا اشکال یہاں سے فن یہاں سبھی ایک سوال ہے رضی اللہ تعالی عنہ امی جان کی روایت اور ان کا استدلال ان کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے عصر کی نماز کو جلدی پڑھا کرتے تھے تو آپ پھر کیسے کہتے ہیں کہ اصر کی نماز کو مخر کر کے پڑھنا مستحب ہے طریقۂ استدلا کیا ہے کہ امی جان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ سورج کیا ہوتا تھا فی حجرت ہا ان کے ہجرے میں دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی قابل ابھی تک جو چار دیواری یا ہجرے کی دیوار تھی اس کا سایہ اندر نہیں لگتا تھا بلکہ ابھی تک کیا ہے دھوپ موجود ہوتی تھی ہجرے کے اندر ابھی تک کیا ہوتا تھا یعنی ہجرے کی جو چار دیواری تھی یا جو دیوار تھی اس کا سایہ ابھی تک نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ ڈائریکٹ کیا ہوتی تھی دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے عصر کی نماز پڑھتے تھے اور اسی طریقے سے ساتھ میں دوسری روایت بھی صوفی کہ ابھی تک دھوپ کیا ہوتی تھی آپ کے حجرے میں ہوتی تھی اور آپ سلم عصر کی نماز پڑھتے تھے لم یف الفے باد ابھی تک سایہ ظاہر نہیں ہوا ہوتا تھا یعنی دیوار کا سایہ نہیں پڑ رہا ہوتا تھا طریقۂ استعلال یہ ہے کہ اگر آپ کیا کرتے نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے تو سورج کیا ہو جاتا یعنی افق کے بالکل قریب چلا جاتا اور جب سورج افق کے بالکل قریب چلا جائے گا غروب ہونے کے لیے تو پھر دیواریں جو بھی ہوں گی تو وہ کیا کر دیتی ہیں اپنا سایہ چھوڑ دیتی ہیں تو ابھی تک یعنی وہ جو دیوار تھی اجرے کی سہن کی تو اس کا سایہ ابھی تک نہیں بلکہ ابھی تک ڈائریکٹ دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی تو اس وقت آپ اصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اس سے تو چلتا ہے کہ اصل کی نماز کو جلدی پڑھتے تھے یہ ہے سوال سوال سمجھ میں آ گیا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ جب تک ابھی سورج خود یعنی دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی ڈائریکٹ آپ کے حجرہ مبارک میں ابھی تک جو آپ کے حجرہ مبارک کی جو چار دیواری تھی اس کا سایہ نہیں ظاہر ہوا ہوتا تھا یعنی ابھی اس نے سایہ نہیں چھوڑا ہوتا تھا امی جان یہ فرما رہی ہیں سوال یہ ہے جواب یہ ہے اس کا کہ آپ اب اس زمانے کے اعتبار سے اپنی چار دیواریوں کو نہ دیکھیں بلکہ آزرت جو عزرت عاشر علی اللہ تعالیٰ کا حجرا ہے اس کی جو چار دیواری تھی وہ بہت چھوٹی تھی یعنی اتنی اونچی نہیں تھی بلکہ کیا تھی بہت کم تھی بہت چھوٹی تھی اور جب بہت چھوٹی چار دیواری ہوگی تو سورج تو غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پہلے تک بھی کہاں پڑ رہا ہوگا ڈائریکٹ اس کی دھوپ ہجرے کے اندر پڑ رہی ہوگی ٹھیک ہے جب چار دیواری ہی چھوٹی ہوگی چار دیواری بلند اور اونچی نہیں ہوگی تو آپ کے جب اجری کی چار دیواری ہی چھوٹی تھی تو پھر ڈائریکٹ دھوپ کا اجرے کے اندر لگنا یہ کوئی واحد نہیں ہے یہ تو تب کی بات ہوتی کہ جب چار دیواری بہت اونچی ہوتی تو پھر یہ کہا جاتا کہ ابھی تک جب سورج ڈائریکٹ دھوپ اس کی پھیل رہی تھی تو تب ہم کہتے کہ ابھی تک تو سورج بہت بلند تھا لیکن جب چار دیواری ہی چھوٹی ہے تو پھر یہ بات کہہ کر کیا استدلال کرنا کہ آپ اثر کو جلدی پڑھتے تھے یہ استدلال درست نہیں ہے ایک جواب دوسرا آپ خارجی طور پر یہ سمجھے کہ مدینہ منورہ سے جو قبلہ ہے وہ جنوب کی جانب ہے مدینہ المنورہ کا قبلہ یعنی ہمارے ہاں جو ہم دیکھیں تو مغرب کی جانب ہے ہماری طرف سے لیکن مدینہ منورہ سے جو قبلہ ہے وہ جنوب کی جانب ہے اور جو حجرات تھے امہات المؤمنین <سؤال> کے اور تعالیٰ کا حجرا جو تھا یہ مشرقی جانب پر واقع تھا یعنی جہاں سے بالکل ڈائریکٹ کیا پڑتا ہے سورج ڈائریکٹ نہیں لگتا ہے مشرقی جانب تو اس کی وجہ سے بھی یعنی جب سورج ڈائریکٹ پڑ رہا ہے اور چار دیواری بھی چھوٹی ہے تو پھر سورج کا پڑنا اور اس کی دھوپ کا پڑنا یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بالکل آخری وقت تک بھی جب تک سورج رہے گا تو اس کی دھوپ کیا رہے گی پڑتی رہے گی لہٰذا اس پہ استدلال کر کے یہ کہنا کہ آپ اصل کو جلدی پڑھا کرتے تھے یہ استدلال کیونکہ آپ کے کی رجرے کی جو چار دیواری تھی اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھی قال قائل اگر کہنے والا یہ کہہ تاجیل رضایت کی گئی ہے وہ اس کے ساتھ ذکر کیا روایت کو ابن ابن عن قال کہتے ہیں کہ مجھے بیانس اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اثر کی نماز پڑھتے تھے في سورج آپ کے حجرے میں ہوتا تھا یعنی امی جان کے حجرے میں دھوپ کے حجرے میں ہوتی تھی قبل, انتظہرہ قبل انتظہرہ کیا مطلب پہلے پہلے یعنی پہلے پہلے نمایاں ہونے سے پہلے پہلے یعنی ابھی تک سایہ ظاہر نہیں ہوا ہوتا تھا ابھی تک سایہ نمایاں نہیں ہوتا تھا بلکہ ڈائریکٹ کیا ہوتی تھی ڈوب پڑ رہی ہوتی تھی نئی شم صفی ہے اور سورج یہ دھوپ آپ کے حجرے میں ہوتی انتظار ہونے سے پہلے ظاہر ہونے سے محمد کالا حد حج منہالی سمے اور عن رضی اللہ تعالی ان صلی اللہ علیہ وسلم لم کہ سورج ابھی تک آپ کے حجرے میں ہوتا تھا لم یف الفی ابھی تک سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا سایہ کو کہتے ہیں لم یفی یفی مانا ظاہر ہونا بھی ہے تو ابھی بعدوں کا ہوتی ہوتے ابھی تک بعدوں کا مانا ہوتے ہیں ابھی تک لَم الفی او باد ابھی تک سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا ابھی تک سایہ نمایاں نہیں ہوتا تھا مطلب کہ دیوار کا سایہ ابھی تک نمایاں نہیں ہوتا تھا بلکہ ڈائریکٹ دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی آپ اس وقت کی نماز پڑھ لیتے تھے تو مستدل یہ استدلال کرتا ہے ان روایات سے آگے والی روایت بھی آ رہی ہے دیکھیے میرے حجرے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے کیوں تین روایتیں آئی ہیں حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں یہ ذکر ہے کہ سورج ابھی تک کیا وقت میرے حجرے میں ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوتا تھا اور آپ سلیم کی نماز اس وقت میں پڑھ لیتے تھے جی تو جواب قیل لہو یہاں سے جواب ہے قیل لہو جواب دیا ہے قد قدی جقت اخر اللہ بات تو ایسے ہی ہے بالکل ٹھیک بات ہے جیسے آپ نے کہا ایسے ہی ہے کہ دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی اور ابھی تک دیوار کا سایہ ابھی نہیں ہوتا تھا نزالے کا کزا لے کا بات ایسی ہی ہے وقد اخرل آسرا لیکن یہ بات ٹھیک ہے دھوپ ابھی تک پڑ رہی ہوتی لیکن آپ نے پھر بھی اثر کو مؤخر کیا وقت اخرل آسرا دلیل یہ قصرے آپ کی دیوار حجرے مبارک کی دیواریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ کے جو سین کی جو ہجرے کی جو چار تھی اس چار دیواری کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے فلم تنشمس غروب اس سے منقطع ہی نہیں ہوتا تھا مگر یہ بالکل غروب کے قریب ہو جائے تب ظاہر سی بات ہے جانب کو سورج تو ڈریکٹ तो پڑتا رہے گا جب تک غروب نہیں ہوگا تو اتنی چھوٹی سی رکاوٹ جو دیوار چھوٹی تھی تو رکاوٹ بن نہ سکی کہ سایہ آتا اس کا تو فلم سورج اس منقطع نہیں ہوتا تھا ہے بلکہ مزید ہمارے تاخیر کو کیا کر رہی ہے معیت کر رہی ہے اللہ اکبر قبیلہ دو سوال تیسرا سوال رفی کا یہاں سے ایک سوال فکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابو برضہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصر کی نماز اس وقت ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر لوٹتا شہر کے کنارے کی جانب تو وہ شہر کے کنارے میں پہنچ جاتا اس حال میں کہ وشم سو سورج ابھی تک زندہ ہوتا مطلب سورج ابھی تک اپنی حالت پر باقی ہو تو اس میں اسکرار نہیں آیا ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ وہی سوال ہے جو پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کا سوال گزر چکا ہے کہ یعنی جانے والا آپ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر مدینہ کے شہر کے کنارے تک چلا جاتا تھا اور ابھی تک سورج اپنی حالت پر باقی ہوتا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جلدی پڑھا کرتے تھے پھر آپ کا یہ کہہ دینا کہ اصر کی نماز کو موخر کر کے پڑھنا مستحب ہے تو یہ کیسے درست ہے سوال سمجھ میں آیا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ لینے کے بعد شہر کے کنارے تک چلا جا رہا ہے اور ابھی تک سورج اپنی حالت پر باقی ہے اس میں اسکرار نہیں آیا وغیرہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نماز کو جلدی پڑا اس کا جواب امام تحابی رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی اس طرح کا جواب دے چکے ہیں کہ جب ان تمام آثار کو صحیح مان کر ان کو اپنی جگہ پر صحیح درست قرار دے کر سب کو جمع کر دیا جائے تو یہ سارے کے سارے دلالت نہیں کرتے مگر صرف اسی بات پر کرتے ہیں کہ اثر کو موخر کر کے پڑھنا کیا ہے مستحب ہے اس لیے کہ صاف हम اور ہم पर اثر پر کوئی بھی دلیل نہیں پاتے مگر یہ کہ یہ جو چیزیں جو रहे آ رہے ہیں वाला جانے والا وہاں تک جاتا اس کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ صحابۂ کرام کا چلنا وہ ہم چلنے کی طرح نہیں تھا صحابہ کرام کا ہر ایک کام کیا ہے دوسرے عام لوگوں سے یہ اکثر مختلف ہے آگے ایک آپ اور روایتی پڑیں گے وہاں پر بھی اس طرح کا جواب آئے گا تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے تمام کی تمام روایات کو دیکھا بس عصر کی نماز کو مخر کر کے پڑھنا ہم نے کیا کہا مستحب ہے. ہاں اس حد تک مخر کر کے پڑھنا مستحب ہے کہ سورج ابھی تک کیا ہو اپنی حالت پر باقی ہو اور اتنا وقت باقی ہو کہ اصر کی نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے اور اطمینان کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد اس فرار شمس تک ابھی بھی اتنا وقت باقی ہو کہ اطمینان کے ساتھ دوبارہ بھی نماز کو پڑھا جا سکے لہٰذا ہم نے ان تمام روایات کو صحیح قرار دے کر سب کے سب کو جمع کر کے ہم نے یہ نچوڑا اور نکالا ہے تمام روایات کا دیکھیے کہتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ کے پاس گئے فکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پس ایک شخص لوڑتا تھا الہ شہر کے کنارے کی طرف سورج ابھی تک کیا ہوتا تھا باقی ہوتا تھا یعنی غروب نہیں وہ ہوتا تھا سے یہاں سے جواب ہے قیر سوال کا جواب یہ دیا جائے گا یعنی یہ سوال ہے اوپر والی روایت میں کنارے پہنچ گیا تو پتا یہ چلا کہ آپ نے اثر کو جلدی پڑا تو جواب دیا جا رہا قد مزہ جواب فی حاضا ہمارا جواب اس میں گزر بھی چکا ہے پہلے آپ پڑھ بھی چکے ہیں فلم نجی فی حاظ ہل آسارما سات وجومات کہتے ہیں کہ آسار میں ہم نہیں پاتے جب کہ ہم تمام آثار کو تمام روایات کو صحیح قرار دے دیا جائے اور ان سب کو جب جمع کر لیا جائے تو ہم نہیں پاتے کیا چیز ما یدلو تو کرے پاتے نماز کو بخر کر کے پڑھنا کیا ہے مستحب ہے اور امن روایات میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتے جو تعجیل پر درادت کرتی ہو کہ کو جلدی کر کے پڑھنا چاہیے مگر کہ اس کے خلاف اس کے علاوہ کیا ہے کوئی اس کے مہارے اس کے خلاف کوئی جائے تو ہم نے مستحب قرار دے دیا بذالکہ اس وجہ سے تاخیر الاخری عصر کو مخر کر کے پڑھنے کو الا انھا ہاں ہاں کر کے پڑھنے سے کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم اتنا مؤخر کر کے پڑھیں گے کہ بالکل غروب آں لگ جائے نا نا نا الا مگر یہ قصر کو ایسے وقت میں پڑھا جائے گا تو الشمس طیبا ان کہ صبح کے سورج کا ہو بالکل سفید و فی وقتن يبقى بعضه ایسے وقت میں کہ اس کے بعد وقت باقی بچ جائے من وقتھا اس وقت اس کے وقت میں سینے یعنی اثر کے وقت میں سے مدت قبل تغیب الشمس قبل تغیب الشمس قبل تغیر الشمس دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اتنا وقت اور مدد باقی ہو کہ دوبارہ بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے ولو خلینا والنظرہ ولو خلینا قلینا دونوں پڑھ سکتے ہیں کہتے ہیں امام تہاوی رحم الله کہ اگر ساری کی ساری چیزوں سے روایات سے ماں ورا ہو کر روایات میں کیا آیا ہے تاخیر یا تقلیم کے بارے میں آیا ہے یا تاخیر کے بارے میں آیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کہتے ہیں اگر ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر روایات کو چھوڑ کر ہم صرف عقل کو دیکھیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام نمازوں میں اول وقت تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا کیا ہے مستحب ہے عقل کا تقاضا یہ ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے نورال انوار کے اندر دیگر اصول کی کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر نماز کا وقت جو ہے وہ کیا ہے یعنی وقت نماز... آ... کس کے لیے اس فرض کے لیے سبب ہوتا ہے تو پہلے وقت میں ادا کر دیا ہر ایک سبب مختلف ہوتے رہے گا پہلا سبب پھر درمیانے وقت میں یا جو بھی تو اول وقت جیسے ہی نماز جاتا ہے یہ کسی بھی عبادت کا جو اول وقت ہے وہ تو خاضہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا جائے تو جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو اس کا صحیح وقت یا کسی بھی عبادت کا صحیح اور افضل وقت تو یہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہو اس کو اسی وقت میں کیا کر دیا جائے ادا کر دیا جائے اور یہ عقل کا تقاضا ہے عقل یہ بات مانتی ہے کہ ہر نماز کو کیا ہونا چاہیے اول وقت میں ادا کر لینا چاہیے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز خلاف قیاس خلاف عقل ثابت ہو جائے تو پھر اس کو ماننا زیادہ بہتر ہوتا ہے عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات منقول ہو کر آ رہی ہیں تواتر کے ساتھ اس میں یہ آ رہا ہے کہ اثر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا کیا ہے زیادہ مستحبت لہذا یہ کیا ہوگا اولا ہوگا نقل کے اعتبار سے نہ کہ عقل کے اعتبار سے ٹھیک ہے دیکھیں اگر ہم تمام روایت کو چھوڑ کر بھیل قطع دیکھیں تو لکان تاجی السلام کی کلافی اب اوقات افضل تمام نمازوں میں جلدی کر کے پڑھنا ہر نماز کے وقت میں یہ کیا ہے افضل ہے ہر نماز کے پہلے وقت میں نماز کو ادا کرنا یہ کیا ہے, ہے اقل کا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرویات منقول ہو کر آ رہی ہے ان کا اتباع کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ کیا ہے اولا زیادہ بہتر ہے تو چار دلائل تین اشکالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں اس کے بعد پانچ چھ سات تین دلیلیں مزید آپ کے پاس سراحت کے ساتھ اور پھر سوال کا جواب بھی اور اس کے ساتھ پھر آخر میں دلیل آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر آئے گی آخرانہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ مجھ تھا تمام و ناصر ہوں سب کو صرف کی سب حسو میں رکھے اللہ تعالیٰ دین پر استقامت نصیب فرمائے ٹوٹا پھوٹا کام جو بھی دین کے لیے ہو اللہ تبارک وطر اس کو قبول فرمائے اور مرتے دم تک اپنے دین کے ساتھ قائم اور دائم رکھے اور ہم سے دین کا کام لے لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ